رحیم سامع قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے اللہ الہ بعد خیر اللہ ما خير الذي محمد صلى الله عليه وسلم ولثارنا نور مدفاتها وكل مدفث من بدأ وكل بدع في ضلال وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم مین شیقان عظیم بطمل الرحمان رحیم فماز آباد الحقلال صداط اللہ, الحق اللہ, اللہ مولان الضرات مجھ سے پہلے شیخ العزیز حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد ابھی تو ایک اور اہم مقرر موجود ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہے مولانا محمد حسین صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے میں مختصر طور پر دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کی راشنی میں میری بہنیں خاموش ہو جائیں عورتیں خاموش ہو جائیں عورتیں خاموش ہو جائیں آواز نہیں آتی آپ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحبیف کے के کے بعد کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مسل کہ الحبیب کے بارے میں کچھ رہی ہو لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ سیاست پر پابندی ہے اور ویسے بھی آج کل سوائے مسلم لیگ کی لڑائی کے اور کوئی سیاسی بات ہے بھی نہیں اس لیے بات دوستوں کے ساتھ کی جائے تو مطلب کے بارے میں کی جائے اور اگر کچھ دوسرے احباب بھی موجود ہوں تو انہیں بھی دعوت دی جائے کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہماری گفتگو پر غور فرمائیں اور سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں ہماری دعوت کیا ہے وہ ہمیں کس بات کی طرف بلاتے ہیں بات سچی کس کی ہے غلط کس کی ہے جس کو صحیح سمجھے ایمان کے ساتھ اس کو مان لیں نہ لڑائی کی بات ہے نہ جبیج آج یہ جتنی تقریریں ہو رہی ہیں میں نے پچھلے خطاب میں بھی مختصر طور پر اس سلسلے میں کہا تھا کہ فلاں چیز کو نافذ کرو فلاں کو نافذ کرو فلاں کو نافذ کرو یہ ساری باتیں اتنی لمبی چوڑی اور اسی بات پر حضرت نے بھی کچھ گفتگو کی ان سے پہلے میرے دو تین بھائی اور تھے انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیر جمع رہے احباب ہالے دل کہلے پھر ان کے ساتھ ملے دوستان رہے نہ رہے دوست بھی سنیں اور دوستوں کے دوست بھی سنیں بات بڑی مختصر اور بڑی جھٹکی اور سادہ دوست اگر اس کو گیڑ میں باندھنے تو کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ان کو راہ رائے ہفتے ہٹانا چاہے اور دوستوں کے دوست سنیں ایمانداری سے تو اس کا جواب ان سے بن نہ پڑے موٹی بات کوئی اختلاف کی بات نہیں سیدھی سی بات اور وہ یہ ہے کہ تم یہ ہمیں بتلاو کہ کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا کائنات میں امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا پتا ہے کسی کو صدی اکبر رضی اللہ ہو کالان ہو جن کے بارے میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر شخص کا مسجد میں کھلنے والا دروازہ بند کر دو اگر کسی کا دروازہ بند نہ ہو تو صدی اکبر کا بند نہ ہو وہ جس بارے میں کائنات کے امام نے کہا دنیا کے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا چکا سکتا ہوں لیکن صدیق کا بدلہ میرے رب کے سوا کوئی چکا نہیں سکتا سب سے بڑا مسلمان وہ کہ جب سرور کائنات فخر موجودات سید القانین رسول القلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے صحابہ منتظر کائنات دم بہت آسمان آنکھ لگائے کان ہے جو نبی کی موجودگی میں نبی کے مسلے پہ کھڑا ہو لوگ منتظر ہیں کائنات سے انعام نے سید گپ کو اٹھایا اور میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں خود نہیں اٹھایا اٹھائے جانے کا حکم ہوا کام مرو اباب بکر پلیس بننا جاؤ میں صدیق کو جا کے کہو کہ محمد کی موجودگی میں محمد کے مسلح پر اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو صدیق کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا जाओ। उसको गाओ के नाज पढ़ाए कहने वालों ने कहा आका किसी और कतिये परमाया मुरु अबाब बकरे ने तीसरी मर्तबा फिर कहा परमाया मुरू अबा बकरे ने अजरस मौजूद है इनसे पूछो जब सरवरे कायनात का ये सबसे बड़ा साफी मुसल खड़ा हुआ इमाम कायनात ने अपने دروازے کی اور سے ڈھانگ کے دیکھا نراسمان کی طرف اٹھائی اور کہا یا بلّا ہو بلو مونا اللہ با بکر یاد رکھو اور نہ فیش والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام مانے نارش والا مانے نہ فرش والے نارس والا دونوں کے لفظ ہے یا بلّہ ہو والنہ مہینہ اللہ ابابک اب بکر کہہ رہا نہ رب کسی کی امامت کو مانتا ہے نہ مومن کسی کی امامت سب سے بڑا مسلمان کائنات کا سب سے بڑا مسلمان اور پھر کائنات کے امام نے اس کے متعلق اس تازہ ہی وجہ فرما دی فرمائن آئی اندر بھی رکھا ہوں ان یقیناسی میں بھی بکرے جس قوم میں قبیلے میں برادری میں گروہ میں جماعت میں بستی میں شہر میں ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلے پہ کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا سب سے بڑا انسان دھیان سے اگر بات سنو یہ تو بات آگئی تھی تمہیں بتلا دی کہ اب وہ سما رہا ہے لوگ یارے گاڑ کے بارے میں بھی گفتگو کرے ہیں تمہیں چلتے چلتے بات بتلا دی ہے سنو, کائنات میں کسی کو وہ مقام نہیں ملا امتیوں میں سے جو صدی کے اکبر کو ملا پلا شخصیت سب سے بڑا مسلمان کون تھا ابو بکر اس نے کون سے اسلام کو مانا تھا سوچ کے ذرا جواب دو کیا مانا تھا کسی بغداد والے کے ایمان کو کسی کوپر والے کی بات کو کسی دہلی والے کی بات کو کسی اجنیر کی پاک پٹن کی لاہور شریف کی سب سے بڑا بدماش شہر اگر کوئی پاکستان میں ہے تو لاہور ہے جس کو یاروں نے شریف بنا دیا کس کو مانا کتاب اللہ کیا مانا تھا अल्लाह की किताब कुरान और मोहम्मद की हदीस मोहम्मद का फरमान किसी तीसरी चीज को हम भी वही मानते हैं यारो जिसको उसने माना वही हमने माना अगर उसका इस्लाम रब को कबूल तो हमारा इस्लाम क्यों नहीं और बात समझ में आई है कि नहीं आई हमको कहते हो ये पुना नहीं मानते ہم کہیں گے اللہ جس کو تیرے نبی نے سب سے بڑا مولنگ کہا ہے اس نے اس فلاح کو مانا تھا مانا ہے ہم بھی مان لیتے ہیں. نہیں مانا تھا. ہم بھی نہیں مانے قرآن سن لو صدیق بھی فاروق بھی عثمان بھی علی بھی حسن بھی معاویہ بھی صنح بھی زبیر بھی عبد عبدالرحمان ابن عوف بھی صاحب ابن ابھی وکاف بھی ابو عبید بن نے بھی رضوان اللہ انہوں نے کیا مانا تھا کس چیز کو تقلیم کیا ان کے ماننے کو اتنا چھ بخشا کہ ان کا تذکرہ اپنے کرانے مجید میں کیا بس تابقو نہ من المہجرین وزی تباؤ رضی اللہ عنہم اللہ ہو اللہ ان سے راضی ہو گیا جنت دے کے ان کو راضی کر دے گا کیا مانا اور اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وزیم تباؤ بے ان سے بھی راضی ہو گیا جو ان کے نقش قدم سے چلا جو ان کے ایمان سے بتلاؤ کہ صدیق اکبر نے پتاوا عالمگیری مانا تھا جا ان سے پوچھو سوچ کے سوچ کے بعد سمجھ لو بات کہتے ہیں نہیں مانتے نہیں مانتے نہ ہم ہم قیامت کے دن ان کی سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو نہیں مانتے تھے سب دیکھ لو کون سی ہے اس سب میں صدیق اکبر بھی ہوگا فاروقی آزم بھی ہوگا عثمان دور بھی ہوگا یہ راہدہ بھی ہوگا بھی ہوں گے اور تمہارے امام ابو حلیفہ بھی ہوں گے تم ہمارے ان پر دعوی دائر کر دینا یہ نہیں مانتے تھے ہم کہیں گے انہوں نے نہیں مانا اور تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا جو مانتے رہے ملہ دو پیازا مانا کرتا تھا ملہ دو پیازے کے بھی یہی درباری بارش نا مغلوں کے تم ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بات کیا کوئی مناظرے کی بات نہیں کوئی مناقے کی خراب کی بات نہیں ایک بات کے سب ایک بات اور سارے دوستوں کو میری یہ دعوت حضرت شیخ میری ہے حضرت فیخ العزی میری طرف سے بات کے ذمہ دار ہے گزرا والے کوئی مولوی کوئی دلیل نہیں مانگتے کوئی بحث نہیں کرتے کوئی لڑائی نہیں کرتے مذاکرہ نہیں کرتے مباحثہ نہیں کرتے مناظرہ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے کوئی ایسمان بھی مسجد میں آئے ممبر پہ بیٹھے قرآن ہاتھ میں پکڑ لے اور لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ رسول اللہ پتابہ عالمگیریچ گئے ہیں ہم مانگنے کے لیے تیار جہاں کوئی مناظرے کیا مانگنا منظور ہے کوئی نہیں قسم کھا کے کہہ دو یا یا میرے ہاتھ میں فلام میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کا امام صرف کلام میں مزید دیکھے گیا اپنا فرمان دیکھ گیا اور کچھ دیکھ نہیں گیا کوئی چیز نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی بحث نہیں کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت نہیں جس چیز کی ضرورت صدیق اکبر کو صدیقیت کے لیے فاروق اعظم کو فاروقیت کے لیے عثمان غنی کو نورین بننے کے لیے علی مرتضی کو حیدر کرار کہلانے کے لیے ضرورت نہ تھی میرے دوستوں مجھے اس بات کی ضرورت کیا ہے اور جس چیز کی ان کو ضرورت نہیں مجھے اس کی ضرورت کیا ہم نے مولانا بات کر رہے سوچو بات بڑی مولانا مانی شیس کری جب تم کچھ نہ مانتے تھے کائنات تمہارے پیروں میں سجدہ کیا کرتی تھی جب تم نے سب کچھ ماننا شروع کیا تم کائنات کے پیچھے بھرتے ہو کائنات تمہیں نظر نہیں آتی کبھی تم کچھ نہ مانتے تھے کچھ نہ ہی مانتے تھے کتاب سنت رسول اللہ تیسری کوئی چیز تمہارے سامنے موجود نہیں تب اتنے مریض کے ساتھ آٹھ ہزار سپاہی تھے مقابل میں رون ایک لاکھ پچاس ہزار کا لشکر لے کے آیا کتنا ایک لاکھ اکثریت سواد اعظم لے کے آ گیا مقابلے میں ایک طرف اکلیں گے آٹھ ہزار دوسری طرف سوار اعظم ڈیڑھ لاکھ مقابلہ ہوا کاسیا نے کہا سلار اعظم امینا مومنین کو ختم کیے ہماری مدد کے لیے لشکر روانہ کرے اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ ہم کیسے کریں کچھ نہیں مانتے تھے نا اس وقت خالد نے جواب دیا اللہ کے بندو آٹھ ہزار سپاہیوں کو کم نہیں کہا جاتا یہ تو بہت بار لشکر ہے اس فوج کو کم تعداد کہا رہے نہیں جی آپ ضرور کاسٹ بھیج بھیجا کاسٹ امیر المین کی بارگاہ میں کاسد ایسے وقت میں پہنچا جب مدینہ میں کوئی لڑنے کے قابل جوان آدمی موجود نہیں کوئی روم کی سروں پہ لڑ رہا تھا کوئی جزیرہ یمن میں لڑ رہا کوئی ایران کی سرحدوں پہ دستک دے رہا ایک آدمی بھی نہیں عشاء کی نماز کے بعد کاف پہنچا امیر المومنین نے ختلیاں تبسم فرمایا کاف کو کہا آرام کرو صبح ہم خالد کی مدد کے لیے ایسے لشکر کو روانہ کریں گے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست نہیں دے سکے گا. لوگ ہے لشکر کہاں سے آئے گا صبح و نماز فجر پر آئی یومن خمیدہ کمروں والے مومن جکی ہوئی گردنوں والے مومن لیکن وہ گردنے جنہوں نے صرف رب کے سامنے جھکنا سیکھا کسی اہرے گہرے کے سامنے کبھی ہماری پہچانوں کو کیا ہوا آج ہماری قوت و طاقت کو کیا ہوا ہے ہم نے اپنی پہچانوں کو خود رقو کیا اور تمہاری پہچانوں کو عظمت عطا کی ہے مدینے کے امام نے پوری تمہارے سامنے جھکے تم صرف رب کے سامنے کائنات تمہارے سامنے اور تم ہم نئی مسئلہ الٹا ہے بتا رہا نے بتلایا ہم نے ہر ایک کے سامنے جھکنا ہے نہیں جھکنا تو خدا کے سامنے دی. اب نئی کتاب آ گئی نئی کتاب بتائی کتابیں کہاں کہاں سے بول اب ہم کس کس کتاب کو کھانے اور میں خدا کی قسم کھا کے مسجد میں کہتا ہوں جتنے نام لیتے ہیں بتاوا عالمگیری کا انہوں نے کسی نے نام بھی نہیں پڑھا کتاب کا چہرہ بھی نہیں دیکھا نہیں دیکھا اضرت سے پوچھو لو ان کو پتا ہے اصل بات دیکھا اضرت پوچھو انہوں نے نہیں دیکھا کیوں کہ انہوں نے اگر دیکھا ہوتا تو یہ اس کو نافذ کرنے کا اعلان نہ کرتے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے جو حضور کو حاضر ناظر مانے دارا اسلام سے خارج ہے کروا لو نافذ تھکوا لو منگی پیڑھی کروا لو مت مانگی ہے تمہیں کوئی حافظ محمد زونگل بھی ایسا محدث نصیب ہوتا تو تم پر سے تمہارے پاس کوئی عبداللہ ہوتا تو تمہیں پڑھاتا تھا تم نے کسی اسماعیل کا چہرہ دیکھا ہوتا تو تمہیں خبر ہوتی خدا کی قدم یہ کتابیں ہم نے کئی مرتبہ پڑھ کے ان کے گسکے باندھ کے لکھے ہوئے ہم تمہیں کیا بتا لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر کسی نے نکاح میں گواہوں کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس نکاح کے حضور بھی گواہ ہیں مولانا کو غصہ آ گیا تھا نا ویسے ہی اپنے خلا مت سے ستاوا عالمگی تو بلوار ہے اپنی گردن بھی کاٹتی ہے بدانوں کی بھی کاٹتی جاتی ہمارا خیال کروا لو نافذ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ چار چارا سے بکول کہتے ہیں شراب زیادہ سے پھر چار پانچ نالیوں میں گرے ہو گئے اکلیت تو ان کو غیر مسلم اکلیت تو قرار نہیں دیا ہوگا ہمیں کیا تک میں تو مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ ان پر ضرور نافذ کر دو ان پر کچھ تو نافذ کرو کچھ تو ان پر نافذ کرو نکام میں کتاب عالمگیری کہ اگر کسی نے نکاح میں حضور کو کہا کہ حضور اس نکاح کے کہ جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوا اگر دینی سے اس نے مبافلت کی تو اس کی مبافلت جائز نہیں بلکہ بدکاری ہے پناخ بنا لو منوا لو اور ٹھیکے پہ دے لو کتاب عالمگیری ہے کہ قبروں سے مدد مانگنا شرک ہے اور مشرق کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت مصیبہ چابیاں تو ساڈے حوالے کرو تو اور بناؤ پتا ہی پتا ہی وہ یوسف مانا والا جگہ نہیں بڑا غلط کام کر مولویا کلاب کھو رہا رہتا چھ سو روپیہ لے کے تیرے انہوں نے کتاباں بتاوا لمزیری خرید کے گھر بچا دے پچھا اور مولوی محمد آزم کو کروا کے دے کیا پتا ہی آئے ہوا ہے ٹھیک کہا مولانا نے اسدار کے پیچھے بات کرو اوردار دےتی ہوں دیو کنار اتنی دیر باہ جانور ہم نے کوئی نہیں دیکھا بعض جانور ہوتے ہیں پالتو تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو جانور سیکھ جاتے بعض جانور ہوتے ہیں جتنی دیر ان کو زیادہ رکھو اتنی نفرت زیادہ کرتے hmm. یہ کنار اسی قسم کا جانتا جو نہیں مانتے تھے نا ان کا حال یہ تھا کہاں تو وہ تمہارے لیے ایسا لشکر بھیجوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست مسلمان بنے کہاں سے صبح ہوئی صبح فجر پر بھائی امیر عموم نہیں خلیفت مسلم سلطان عالم فاروق عالم رزم نہ ہو کے بارے میں ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ بولتے تھے رب ان کے بول کو چھون کر آ دیتا ان کی بات کو کلام پاک میں درج فرما دیتا وہ پارو جس کے بارے میں ام منی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی قرآن ننزلوسنا بیتنا کہ ننزل وا یہ عمر قرآن اترتا ہمارے گھر کے سہن میں ہے اترتا عمر کی رائے کے مطابق سے عمر کہاں سوئی فجر کی نماز پڑھائی کہاں مسلمانوں بیٹھ جاؤ بیچو بیٹو کہاں تم میں طلحہ موجود ہے طلح اس کے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے نائب موجود ہیں کہاں زبیر موجود ہیں زبیر اس کے کھڑے ہوئے کہاں اللہ کے رسول کے نائب میں موجود ہوں کہاں طلحہ زبیر جاؤ تلواریں پہن کے آؤں تلواریں پہن کے آئے اندر مومنین کیا حکم ہے حکومے خط لکھا کہا خالد نے مدد کے لیے لشکر مانگا تھا اور میں تم دونوں کو اس کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں اس نے کہا تعداد بہت بڑی اور خالد کو خط لکھا خالد میں تمہاری مدد کے لیے ایسا لشکر روانہ کر رہا ہوں جب پوری کائنات اپنا لالچ کرنے کے آگے تنہا گھر کو شکست نہیں دے سکتا صرف تنہا گئے صرف تنہا اکثر کیوں دین میں تنہا وہ تنہا ہے رضو نہ ہوان ہو کہ رضوا کے دن جب کوئی ڈان موجود نہ تھی بیوں سے بچاؤ کے لیے تو تلحا نے تیروں کے سامنے اپنی چھاتی کر دی اللہ کے حسون جب تک سینہ موجود ہے طلحا کا تیر آپ تک نہیں آ سکتا تو تم کا تو موجود آپ جنگ کر لیجیے میں میرا پتاوا آلمگیری پڑھ کے آ رہا تھا میرا ایک آیا ہوا ہے مرید میں اس کے گھر ذرا ختم کر رہا ہوں آپ جو بات کر لیں ان سے ہوتے نا تم نے تو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے انہوں نے کچھ نہیں ہوا. پڑا ہوا انہوں نے کیا پڑھا ہوا تھا مال اور جان مجھے دے دو جنت مجھ سے دے دو انہوں نے یہی پڑھا جائے کیوں جائے پڑھوں گا میں کیوں کروں گا بنوا دکان شورہ انہوں نے پڑھا ہوا تم نے کون کس کا پہ پڑی تم نے اور زبیر روزمیر کہ جس دن یہودیا نے سازش کی کہ چراغ مستفی کو بجھا دینا ہے کائنات کا امام مسجد نبی میں تشریف نہ ہے فرمایا کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے جنت نہ اس کے دروازے پہ فرشتے پیرا دیں گے زبیر اٹھے اللہ کے ابھی جب تک رگوں میں خون کی گردش باقی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بابے علی تک نہیں پہنچ سکتی آپ نے فرمایا کلین ہماری ہماری زبیر ہر نبی کا ایک ہماری ہوتا ہے اللہ نے میرا ہماری زبیر کو بنا دیا کیا کہا کہا میں تمہاری مدد کے لیے دونوں گئے صرف دو جنگ ہوئی چند جن دن کے بعد جب جنگ کا غبار مٹا تو چشم کائنات نے دیکھا دشمن پچہتر ہزار راشیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا صرف آٹھ ہزار کے مقابلے مطلب. انہوں نے اور کوئی چیز نہیں پڑی نہیں پڑھی تھی آپ کو ایک بات میں مطلب سم نا آپ کو تو معلوم ستارہ آلمگیری میں بابل جہاز ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے میرا چیلنج ہے جاؤ ہے ہی نہیں بالمی پان کھائے کہ تلوار پکڑے سورما لگائے کہ دستار باندھے کہ جو پہنے یہ کام کرے کہ تلوار کھا میں کوئی چمبے کی بات نہیں کہہ رہا اور وہ پرانی بات تھی جاؤ پورے تاریخ کی تاریخ کو اٹھاؤ ہندوؤں کے خلاف سکھوں کے خلاف انگریزوں کے خلاف جو سینا سپر ہوئے وہ عالم عالمگینی پڑھنے والے تھے کہ کتاب اللہ پڑھنے والے تھے جاؤ نکالو تاریخ کو نکالو خدا کی قسم ایک آدمی ایک متلا دو اپنا ایک مت لا دو ہم نے کبھی اشترافی بات نہیں کی مجھے تو بڑی شرم آتی عادت پڑی ہے نا اشتفاق کی بات کر لوں لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آ جائے تو پھر آ جاتا ہے پھر کیا کیا جائے تم بات کرتے ہو بر شریف کی تاریخ کو تھا خدا کی کسم بھاگپور سے لے کر بنگال تک بنگال سے لے کر پٹنہ تک پٹنہ سے لے کر بہار تک بہار سے لے کر عظیم بات تک عظیم بات سے لے کر بالا کوٹ تک اگر کٹانے والوں کی قبریں نظر آئے گی تو سر حمیت کی نظر آئے گی اور کسی کی نظر میں آتی بتلاؤ قبر الوا خاں کے بدہزنی کے مرنے والوں کی قبریں تو بڑی نظر آتی ہے گردن کٹا کے مرنے والے کی قبر نظر نہیں آتی ہے ہاں؟ ہمیں بتلا دو جہاں میرا چیلنج ہے نہیں تمہارے ساتھ چلو بلے شہید کے جس چپے پہ چڑھو میں تمہیں وہاں شہیدوں کا ہلوادہ بتلاتا ہوں بالا کوٹ سے چلو وقت سے چلو شاور سے چلو کم کن سے چلو کیا ہو چلو صادق پور میں چلو جہاں پورے کا پورا محلہ گرا دیا گیا کیوں گراتے ہو یہ وہیوں کا محلہ ہے